الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا حبلنا من حزواتنا بَزُرِّيَّاتٍ نَعْطِيهَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَنَّاتِ نَعِيمٍ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا pa ma si ha tahiya taun laalaama ol ma ya date kom roti la la tu مولا <تصفح> ہر چکن دی تاریخ تنجیب تقدیس عثمالک الملک رب العزت واحد لا شریک ملائق ہے کہ جس کے قبضے اور اختیار اندر ساری کائنات ہے کوئی چھوٹا یا بڑا حاکم یا محسوم امیر یا غریب اودھی دفتر اور ادھی او قوت اور طاقت کو باہر نہیں وہ جدو چاہے جس نو چاہے پکڑ رہے دیر چاہے کسے نو مولت دیتی رکھے کیونکہ وہ مختار کل ہے کسے دے مشورے دا محتاج نہیں کسے دی اجازت کی انہوں ضرورت نہیں کسے دا ڈر اور خوف نہیں اور کوئی کم کر کے ان کوئی پچھتاوا نہیں کہ اے میں کیوں کیا نہیں کرنا چاہیے باوجود اس حقیقت دے پھر بھی انسان ایسی اللہ دی سخت مخلوق ہے کہ اے یہ وہ ڈرنے تیار نہیں اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیئی آ کے ایک خبر دے رہے کہ فلاں پہاڑ نے اپنی جگہ بدل لیے وہ فلاں جگہ پہ آ گیا ہے اور اتو والا پہاڑ چلا گیا ہے فرمایا فصدی گل من لینا اللہ نے حکم دیتا دتا گا پہاڑا نے اپنی جگہ بدل لی ہوگی لکھن ٹن وزنی پہاڑ اللہ دے ایک حکم دے منتظر ہیں اللہ حکم دے دے ایک پہاڑ دوسری جگہ سے جگہ تے آ جائے پسد دے ہو پسندی گل کی تصدیق کر دیا کہ جڑا آ کے جے کوئی آ کے یہ کرے کہ فلاں بندے نے اپنی عادت بدل لی ہے انہیں اپنی اے اخرت چھڑ دیتی ہے فلا تو یہ تجربہ نہ کرنا اندازہ کرو یہ مخلوق تن سخت مخلوق ہے اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں ہر دور اندر موجود رہے ہیں قیامت تک فرمایا قیامت گروہ اور ایک جماعت نو حق پہ قائم رکھے گا آج موجود ہیں گدستہ ادوار اندر موجود رہے ایسے بندے اور قیامت تک اللہ موجود رکھے گا اپنے ایسے بندے جنہ دے دل بڑے نرم ہیں بڑے رقیق القلب ہیں اللہ کے اللہ علیہ وسلم و اثر کرالت نظر جلدی تو جلدی بدل لین کی کوشش کرتے لیکن اکثریت انہوں بندیاں دی ہے جی کوئی بات اثر نہیں کریں اندر اللہ نے قرآن اندر فرمایا إِلَّا اللَّهُ فِي مِّنَ الْغَمَامِ وَقُزِيَ <الْأَمْر> سب کچھ سنا دیتا گیا ہے حقیقت بیانی ان نے کر دیتی گئی ہے یہ شاید اجے تک اس انتظار اندر بیٹھے ہیں کہ اللہ آ جاوے اللہ کے پرشتے آجان عذاب لے کے آجان جان و امر اور کم تمام کر دیتا کہ پھر ایمان یوز موسا علیہ اسلام دی امت اور قوم انہی سختی اور انہوں کی درستی قرآن اندر اللہ نے بیان کی تھی کہ جس ویلے جبریل علیہ اسلام نکم ملتا کہ کوہے تور نٹھا لو جس طرح آسمان سے بدل چھا جان ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو ہی بستیاں لے آپ بارا سا میں پہاڑ نوے سور نیا بستیاں سے بدل دی ایس طرح اس طرح لے قوم دیکھ دی کہ ہوں تو آزاد ہوا ہے پہاڑ سرتے آ گیا ہے اگر اللہ نے انو گرا دین کا حکم دے کچھ سمعنا سمعنا اللہ تیرا حکم سن لیا من لیا قبول کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سجدے پی کو سمعنا دے سجدے پہ زبان تو سمے رہندے ذرا اس طرح نظر خسکا کے اتے بھی دے جے دے پہاڑ موجود ہے پہ دے دے ضرور تھی پر منیا نہیں قسم دی سخت مخلوق ہے انسان ستی مظاہرہ کرتے رہتے ہو دیکھتے رہتے ہو گاہ کہ آزاد سامنے نظر آیا تو ہے تھوڑی جی حالت بدلتی ہے آزاد اب پوری طرح پیچھے نہیں ہٹیا ہوں چلے نہیں ہوں اس ویلے حالت بدل جان اس ویلے ہو جائے مشرقی نے ارب مکہ مکاں دی اللہ نے مثال بیان ہوئے ہوا پرانی مجید اندر سان دسیا کہ جس ویلے وہ کشتی سے سوار ہوں سمندر کا سفر کر رہے پل کے اللہ بھور ہوں کشتی بوڑ اندر پک جان طوفان نظر آلٹ جائے گی ختم ہو جا نام نامو نشان مٹ جائے گا اللہ الدین خالص اللہ پکارنا شروع کر دیں دے کہ تیرے تو سوا کوئی بچا نہیں تیرے تو سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا اگر کنارے سے لگا دے کشتی نجاہم اللہ کشتی کنارے پہ لگا دوفان پہ تو بچا لیندا اور گھر چ نکل جائیں گے شروع اب تو بھی چار قدم اگے لنگ گئے ہیں کم از کم جس ویل فسے ہوں سن ادو چل اللہ پکارے تے ابھی کہنا شروع کر د यहां मुइन दिन चिश्ती लगा मेरी कश्ती वो फिर भी अल्लाह तो लगे वो कम अज होते थे, थे अल्लाह में याद करते थे अच्छी तो चार कदम अग्नि निकलते हैं तो मैं अर्ज करने लग रहा था अल्लाह में ताकत और कुदरत हासिल है वो उसमान ने कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं ये तकसीम सात ना कि फुला शख्स बड़ा ताकतवर है पुला बड़ा मजबूत है ओसायल ने उदे बड़े वराये ने कर सकता है, है। अल्लाह के सामने कुछ नहीं कोई करे। किसे दी ताकत कोई ताकत नहीं जदों चाहे बनी हुई चीज ना चाहे हुक्म देट जा کسی چیز نا چاہے حکم دینا بن جا بن جائے دو چار دن پری اس زلزلے دیا تباہ کاریاں سنیا نے جاپان کی کچھ ہوا وہ کنا ترقی یافتہ ملک ہے دنیا میں کن وسائل ہے نوند. اپنے جس منزل پہ جانا ہو سڑک اس چڑھ جاؤ منزل چڑھنا پائے گا یہ سڑکاں بھی ہر منزل کے سامنے سڑک گزر رہی ہے دنیا بھی ہے باپ کتنے پہنچے ہوئے اپنے آپ کنا عروج دیکھ اللہ نے جٹکا دتا ہے سیکنڈ میس نہیں چند سیکٹا ہے کرتے سارا نگر اللہ دکھا دا رہتا ہے نمونے گوئے اچھا اور نیک ان سمجھا جان ہے جہاں کسی نو مار پہ دیکھ کے اپنی حالت ٹھیک کر لے کہ میری باری بھی نہ آ جائے گا. میرا بھی اس ہی ہوئی نہ دیتا جائے वो वक्त कदों आवेगा जो असं ये सोचा और अपनी हालत दुरुस्त करा एक चंद दिनों तक जो तमाशा हो रहा है अब वो पूरे उरूज से है सारी रात गुजर गई दिन गुजर रहा है मर्द से बेदारत और बेशरम सही औरत बन के कोठिया से चढ़िया ये कौन ने मुसलमाना दियां धियां भैया ने या कोई हिंदू खतरी आ गए ने काल रेंगे ने इस मुल्क अंदर اور سن بڑا خیال ہے اپنے بڑا اور اپنی عزت کا اور اپنے ویکار کا جنازہ کردیا پہ عزت اور بچے کتوں پیسے لینے انہوں کون پیسے دینا دیا اور ڈور خریدنے ماں باپ کو لے لے باپ نہیں تے. مانو جا انو جا کے پیسے دے ماں نو جا پوچھتے کرامت یقین اور ایمان ہے کرامت ایسے باپ نو ایسی ماں کھڑیاں کر کے پوچھا جائے گا من ائی وجہ اے دس کا اے مال کمایا کس طرح پچاسی روپے کلو مرچاں بیچ کے کمایا پہ یا حلال کمایا دے. ج سب کس طرح کمایا سہی یہ دولت کس طرح اکچھی اور جمع کی صحیح حرام یا حلال اپنے یا کسی ہو, دا حصہ بھی ہو دا اندر شامل کر لیا تایی. کس طرح کمایا ایک ایک پیسے کا حساب ہونا وَيَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الله فرمانے ہیں اس دن تو ڈر جاؤ اس دن ڈر خوف دل اندر پیدا کرو لا تجزي نفس عن نفس شيئا جس دن کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی کہ میں خدا ایم پی اے ای کا بتیجا ہوں میں خلا ایل اے کا ہوں میں ہوں میں وہ ہاں کسی کے پیچھے کوئی بدماش جرنل بیٹھا ہے کسی کے پیچھے کوئی کرنل بیٹھا, بیٹھا ہے لا تجدی نقسن کوئی کسی بھی کم نہیں آ سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نبار بار اے فرمایا یا فاطمہ یا فاطمہ والذی نفس محمد لا من اللہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تو اے نہ محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم و میری و میرا حساب کون لے سکتا میں تے تے حسین دی ماں ہاں رضی اللہ میں بیوی ہاں رضی اللہ عنہم. اعملی یا فاطمہ فاطمہ بیٹی عمل کر کے آمین کچھ لے کے آمین کچھ کما کے آمین واللذی نفس محمد بیدہی میں اس اللہ دی قسم ہے جدے قبضے اور اختیار اندر محمد دی جانے صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی ان کے من اللہ شیعہ اگر اللہ نے تینوں پکڑ لیا کہ میں تیرے ذرہ بھی کم نہیں آسکا یہ دے تو بڑی کوئی ہور نسبت ہو سکتی ہے یہ دے تو بڑا کوئی ہور تعلق ہو سکتا ہے دنیا اندر اللہ دے پیرمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور انہوں نے دسیا جا رہے ہیں انہوں نے احساس دلایا جا رہے ہیں لا اغنی انکہ من اللہ شیعہ میں اللہ دے ہاں تیرے کسے بھی کم نہیں آسکا جس دن کوئی کسی دے ذرا بھی کم نہیں آ سکے بعد کی بات ہے یو من یا پھر رر این اخی پائی نا ماسٹر اندر دیکھ کے در جائے گا کہ یہ نم لو وہی و ابھی ماں باپ نو دیکھ کے چھپ جائے گی اولاد کے میں نو اے نہ دیکھ لیں وصاہبت ہی وبنی خاوند بیوی بی نو دیکھ کے بیوی بی خامد نو دیکھ کے دور جائے گا ماں باپ اولاد نو دیکھ کے چھپ جانگے لیکل نمرئی منہم یوم اذن شانو یغنی اس دن اپنی مصیبتی ایسی پئی ہوگی کسی غورتہ خیال ہی نہیں آسکی کم کون آئے لا نفسن عن نفسن ولا يقبل منها کوئی سفارش نہیں چلے گی ولا منها کوئی رشوت کا بازار نہیں کھلا ہوئے یہی طریقے نے نا دنیا اندر غلط کام کران دے تعلق بیان کر دیتا کہ میں فلا ہوں سفارش پہنچ گئی رشوت پیش کا دیتی اللہ نے نفی کر دیتی سارے طریقے ہیں دی کہ طریقے تو اسی دنیا اندر اپنائے ہوئے نے ازمائے ہوئے نے میرے ہاں کوئی ایسا طریقہ تو اٹھا کامیاب نہیں ہو سکے گا وَلَا هُمْ يُنْسْوَرُونَ جِنَّنُ مَنْ پَكَرْ لِنَا هُو لَذِي کوئی مدد نہیں کر سکے گا اللہ دے صاحب نے اللہ عدالت اندر کھڑا گا بندہ تے مال دے بارے اندر پوچھیا جا رہا من مین ائیے کا سب کا کس طرح کمایا سائی مال یہ دولت کتوں اکچی کی سی ایک, ایک, ایک پیسے دا حساب دے اتے دورے کھاتے نہیں چلنے جتنے تو بڑا کچھ اِسی کر لیں اتنے نہیں کوئی ایسی کامیابی ہو جس ویلے یہ دس لے گا کہ میں اس طریقے کمایا سی سوال وئی نہ کہ خرچ کتنے حلال اور جائز طریقے کمایا سہی یا حرام ذریعے حساب دے کہ خرچ کتنے کیا سی گیا ڈورا گیا کن پیسے خرچ کیتے ہیں پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھے گا میرا آ حساب ہوگے گا اس بات عمران خان نے تو نہیں کنی دیر لگا کے ہسپتال چند کروڑ روپے خرچ کر کے بنایا ہے اچھی بات ہے اچھا کام ہے یہ مسلیا نے ایک رات اندر کن کروڑ روپے برباد کر دیتے آسی ہاں اس قابل کے مسلمان کیا چاہے اپنی گردن اپنا سر, اپنے اللہ دیتا کس قسم دے مسلمان ہاں ماں باپ نماز پڑھن کرن, عمرے کرن اولاد گڈیاں اڈا کے پیسے لے کے انہوں کو پوچھا نہیں جائے گا حساب نہیں رہا پے گزشتہ وسلم نے فرمایا تو, آنو تو, سب تو بڑا دشمن کون ہے کسی نے کچھ دسیا کسی نے کچھ دسیا فرمایا نہیں تو سب تو بڑا دشمن تھی اپنی اولاد ہے قیامت دے دن ایس اولاد نے ماں باپوں گریبان کو پکڑ کے اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے کہ اللہ اے حرام کما کے لئے اللہ اسی جو کچھ کر دے سا اے پیسے دین دا سی اے اولادنا الحمدردی ہے یا اپنے آپنا الحمدردی ہے ذرا سوچو اے اولاد دی محبت ہے یا کچھ ہو رہے اللہ یہ پیسے لوگ ناقربانی کرنے واسطے سانو تے سزا ملنی ہی ہے لیکن ان بھی تے ملنی چاہی چاہیے یہ اولاد کرے گی باپ کے بارے اندر ماں کے بارے میں فرمایا تا سب تو بڑا دشمن تو اپنی اولاد تاری آستی ہے اس دشمن کو زیادہ بچن ضرورت ہے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے انما فتنة مال اور اولاد حکم فتنا ماں اور اولاد بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہے, ای امتحان ہے کہ اللہ ہی سلامت رکھے رکھے اور اللہ انہوں ہی سلامت رکھتا ہے جہاں سلامتی منگد جلامتی چاہی اللہ دا ہے اندر کہ جڑے طرف اپنا رخ پھیر تھوڑی کا واقعی رستیا دیا ساری رکاوٹ دور کر کریں اللہ ہمیشہ نیکھ ہے بدہ دا ساتھ سات اللہ نہیں دیں کہ کی کریے جی ہوں مجبوری ہے بچے جو ہے تنگ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تھوڑی جی کوشش کر کے جی دیکھو اللہ مدد کرے گا بچہ سکول نہیں جانا جی وہ کنہ ڈانٹ دوں کھن ڈرا اور خوف دلا دیں دین واسطے بھی کسی نے اپنے بیٹے بچے ڈانٹیا ہوگا کبھی اللہ دی نافرمانی فرمانی سے بھی ناراضگی کا اظہار کیتا ہوگا یا یہ کچھ نہیں ہونی یہ بارے اندر اللہ کے ہاں سلو سوال نہیں جا سا سبق چل رہا اولاد کے حقوق ماں باپ کے فرائض اس سلسلے اندر تین چار بنیادی باتاں ارض کیتیاں جا چکی ہیں کہ بچہ جس ویسے دنیا کے آدھا ہے اللہ پیش ہے آلمی ارواح چو سب تو پہلے وہ ہے اور ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ وہ اندر اللہ بھی توحید کا اعلان کر دیتا جائے دائیں کن اندر اذان کہی جائے بائیں کن اندر اقامت کہی جائے تاکہ ان کو گانا یاد آ جائے جہاں نے عالمی ارواح اندر کیتا ہوا ہے آلس تو اللہ نے جہاں پوچھا سی میں رب نے سارا روحاں نے آدم علیہ اسلام دی ساری اولاد دیا نے اکرار کیا ہوا آلو اللہ تیرے تو سوا ہو سکتا ہے یہ واسط ہی بچے نو یاد دلا جائے کہ دیکھ تک واپس نہ چاہیے اس وجہ دوسرا حق اولاد کا یہ بیان کیتا گیا سی کہ ستویں دن یہ اچھا جہ نام رکھا جائے حیثیت دے مطابق بچے دی طرف دو اور بچی دی طرف ایک جان عقیقہ کیتا جائے جانور ذبح کی جان یہ حجامت بنوا کے اے دے سر کے بال اتروا کے انہوں دے وزن دے برابر چاندی یا وہی قیمت اللہ دی راہ پر صدقہ کیتا جائے اللہ نے یہ جڑی نعمت دیتی ہے وہ شکریہ ادا کیا پھر مادد بلابے ایوی اولاد دا حق ہے والوالداتو یرزعنا اولادہن حولین کاملین اللہ نے قرآن اندر فرمائے جس ویلے بچہ اپنی عمر دی منازل تیہ لگ لکھوے کچھ بولنا سکھے کہ انو کلمہ سکھایا جائے انو اللہ کا نام سکھایا جائے جل شان رو یہ یعنی تربیت شروع تو ہی ایسی انداز اندر کیتی جائے کہ اے صحیح ماں اندر ایک مسلمان بنے اللہ کا متی اور فرما بردار بنے نو علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے قرآن اندر ذکر کر دیا دی ہو فرمایا کہ جس ویلے اللہ نے انہوں بھیجیا نبی بنا کے تو سب تو پہلے انہوں نے ایسے دی طرف رخ کیتا جڑے عمر رسیدہ سن بڑھاپے دی منزل اندر سن کہ یہ احساس دلایا جائے کہ زندگی سے تقریباً تو سی پوری کر ہی چکے ہو ایک غور اس بعد موت ہی آ گئی آؤ میں اللہ دی طرف نبی بن کے آیا تی نجات کا ایک ذریعہ میں لے کے آیا میرے پچھے لگ جاؤ میری بات من لو اللہ آخرت اندر کامیابی دے دے لیکن انہوں نے بات نہیں سنی انہوں نے پرواہ نہیں کی نوجوانوں کی طرف رخ پھیریا کہ یہ بڑے جذباتی لوگ ہوں شاید اتنے ہی کام چلے لیکن نے بھی حضرت نیو علیہ السلام کی بات کی دی طرف توجہ نہیں دی بچیاں کی طرف رخ کیتا کہ یہ معصوم نے یہاں کا سینا اجے صاف ہے یہاں دی سلیٹ بالکل کسی لکھائی پڑھائی تو خالی ہے شاید کوئی بات نقص ہو جائے مگر اپنا نتیجہ اللہ میں بچیاں والے بھی توجہ کر کے دیکھ لیے یہ تو جمدے ہی پاس کور فاضل وہ کی کرتے سر کہ جدو بچہ بولن کا مل سیکھتا سی ادو سب تو پہلی جڑی بات سکھائی جاندی او نو علیہ السلام نو گالیاں اس باپے کو جتھے دیکھو گالی دینی یہ برا پلا کرنا کی گنا علیہ السلام اگر یہ گنا کیا جاتا ہے تو یہی گنا سر کہ نو والے اسلام یہی گناہ سر رب اللہ اور غالب ہو بندے نو مارنا چاہتے قتل کرنا چاہتے ہو جا ہے میرا رب اللہ ہے یہ کو سولہ بچہ بولن کا وقت سیکھتا ہے تینوں گالیاں سکھائیاں جنیاں نے بابے گالیاں دینا نے ذرا چلن پھرن کے قابل ہتھاں جی ہاتھ پتھر اور بٹے دے لے بچیاں لے کے جھے یہ بابا ملے پتھر مارنے لا الا بات کو ہی دہرائی جا رہی ہے تاریخ وہی پیش کیتی جا رہی ہے ذرا ٹیکنیک مختلف ہے اج بچیا نو گالیاں بچیا نے الساس کیا سکھائے نہیں جان ان پترا اور وٹیاں جگہ سے بچیا کچھ ہو دیا جا جی کتے کسی نمازی نیسے دہڑی والے نوں کسی مسلمان شکل والے دیکھتے ہیں وہ وہی تصدیق کسی ہود کا حق ہے ماں باپ کا فرض ہے کہ انہوں دی تربیت اچھی کرے لیکن یاد رکھو ماں اگر خود مسلمان ہونگے تو بچے انہوں نے کولو تربیت ٹھیک حاصل کرتے میں جی باپ کھبیا ہسنل <سؤال> خاندان اور پہن دے تو بچے نو کدی ہسنل <سؤال> خان پہ اور اپنی طرف کرزت اور اللہ کی سب کو ناراضگی اور جو کچھ کرتے نہیں وہ اللہ ن سب تو زیادہ ناراض اور گستے کر دینے والی یہ بات ہے ان ما لا لو کہ جو کچھ کہیں گے وہ, وہ کر دیں ماں باپ نے سب کو پہلے خود مسلمان بننا چاہیے تاکہ بچے کے سامنے نمونہ موجود ہو بچہ دیکھیے ہر وقت ان پاپا کے مما کے سکھا دیں گے لیکن اللہ کے اللہ کے اندر نماون نہیں آنا اللہ یہ ذمے داری کون پوری کرے گی جس طرح جس طرح وہ عمر کی مناظر طے کردہ جائے اسی تعلیم کا انتظام کرو جی دنیاوی تعلیم واسطے ابھی طرح کھانے کرنے ہیں کچھ کھاند کرنے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ چوڑیاں سکول لب سے کرنے ہیں کیونکہ انگریز ہی بڑی شاندار ہے شرم کرتے دن چیز شاندار بڑھا لیا بڑا اچھا دنیا اندر خود نمونا بننا چاہیے چوڑے لگتے چلتے کہ میرا بچہ داخل ہوگا یہ بندو کا پتھر بن سکے چوڑیاں سکول لگ سک دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے دینی چاہیے بچوں لیکن دین کا استعمال بھی ہونا چاہیے وہ مسلمان بھی رہے دنیاوی تعلیم حاصل کرے کہ وہ اسلام چڈ پوے اسلام کا دشمن بن جائے اسے تعلیم کا کی پائے گا تیری آفت بھی بڑھا وہ بھی آفت بھی کرا وہ دنیا اندر تعلیم حاصل کرے لیکن مسلمان بندے مسلمان بھی ہوئے وہ دل اندر اللہ سے اللہ کے رسول کا احترام بھی ہو اپنے در سے اور اپنے دین کا بھی پتا انہوں حرام اور حلال کی تمیز بھی, بھی سکھائی جائے اگر یہ ذمے داریاں اتنی پوری نہیں کرتے یاد رکھو قیام مسجد ابھی نجات نہیں پا گے ابھی اللہ کے حساب سے نہیں ہو سکتے میں قرآن بھی سورہ تحریم بھی وہ صرف دہرانا آ من کو ان پوشا تم نارا دعوا کر اپنے اپنے مومن کہلان ہو اپنی جان بھی بچاؤ اپنے بال بچے بھی جان بھی بچاؤ جہنم ہن لمبی کو ان پوسا نارا اپنی جان بھی بچا لو بال بچے کی جان بھی بچا لو جہنڈم کی اگ بڑی تیز اور بڑی, تیز اور بڑی تیز. او اس جہنڈم اندر بس ایسے صداق نے بس ایسے مقامات نے کہ اگ اگ کو پناہ گندگی اللہ مینو یہ کھا گئی اللہ مجھ جلا گئی اب یہ کہہ گئی اللہ نے جنہیں داخل کرنا بخو داسل جا رہا انسان ہوں گے کہ نال پتھر ہوں گے میں کوئی گناہ نہیں پتھرا نے کبھی اللہ کی لاپروانی نہیں کی دو مخلوقات میں نے تو سوا کوئی مخلوق اللہ کی ایسی نہیں جیسی اللہ کی ناپرمانی کر دی خدا بھی نا فرمان مخلوق انسان ہے یا جن ہے کون چیز کی مخلوق نہیں اللہ کو पत्थर क्यों जहां मंदिर अल्लाह ने पाने नहीं आए अल्लाह एक इंसान इतना हासिल हो गए और इन उस वे अफसोस हो मगर अफसोस का फायदा नहीं जिन्हों पत्थरों दूरतियां बना के जिना पत्थरों के दुख तराश के पूजा करता है کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ او مورتیاں او او پتھر جہنم اندر کے کہ اللہ حکم تیرا معبود کے چلا جائے چل بابو چلو ایک ہو توجیح بھی بعض مفسرین نے کہ پتھر اندر ایک خاصیت ہے کہ گرم ہو جاتا ہے نا تو بڑی دیر تک باقی رہتا ہے اللہ آزاد بنا انسانے گا اپنی جان ن اہل اہلیال کی جان نگ تو بچا لو جاگن انسان اور ذرا اپنے اپنے ذرے دار اندر چاہتی ہے کہتی ہے یہ ذمہ داری کن پوری کر رہے ہیں کن تم نبھا رہے ہیں تعلیم دلاؤ مسلمان بھی بناؤ پھر جس پہلے بروبت ملتا ہچہ بالغ ہو جائے اولاد بچہ ہو گئی یا بچی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر جلد ممکن ہو سکے ان کی شادی کا انتظام کرو تلاش کر کے مناسب رشتہ میں یار مناسب رشتے دا اپنے ولو بنا لیا کہ جنوں اللہ نے مال و دولت نال نوازیا ہے وہ لبتا فرد ہے کہ میرے نال کوئی زیادہ غریب لب جائے اس سے رشتہ کرا تو روز جتیاں ہی کھاوے لیکن رشتہ ہی کر لے چاہ کہ جی اللہ نے دن اچھے جتے نے عزت ہے غریب نو تلاش کرے تاکہ وہ اگ بلنی شروع ہو جائے وہ اوکار اچھے طریقے شروع. سے ہونا چاہیے یہ انسانی ہمدردی سے صاف تو یہ ہونا چاہیے لیکن بالکل یہ برعکس ہو گیا وہاں مناسب رشتہ گفت تلاش کر کے شادی کر دوں فرمایا جس شخص اللہ نے دو بیٹیاں وہ جتیاں ہونا صحیح تربیت کرے انہوں مسلمان بنا رہے وہ غالب ہو جا کہ انہوں نے مناسب رشتے مسلمان تلاش کر کے شادی کر دے رے. قیامت دے دن وہ دونوں بیٹیاں اس باپے سے جہنم دے درمیان پردہ بن جان کہ جی معاملہ یہ اکسو ہوے بیٹیاں جب بولن چلن سیکھن ان ناچ گانا سکھانا شروع کر دیں ایسے کنجر باپ اس ملک اندر موجود ہے جن ہیں جنہ دیا بیٹیاں گیاں نے گا نے تعریف کرتی وہ دوست آداب میں دعوت دینے نے کہ اب میری بیٹی نے کلا گا گا نہ چننا تو ایسے کنجر باپ موجود ہیں اور بڑے بڑے عہدے سے فائز ہیں بڑے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہیں سانوں بھی دب مرنا چاہیے ایسے اپنے حکمران بنا کے تن چیزاں وسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان فرمائی کہ جدو وہ کسی قوم اندر آ جان پھر انہوں جی کا کوئی حق نہیں ایسی قوم نو مر جانا چاہیے ازا و و الى فبتن الارض من او فرمایا ازا کا نمرا اتم شیرار جس ویل تے حکمران شریر اور خدیس لوگ ہو جاتے جنہوں دین کا کچھ پتا نہ ہو اسلام کا کوئی لحاظ دا اور پاس نہ ہوا کا شریر اور خبیصے اگنیا حکم بخلا اکن مالدار تبقہ بخیل اور کنجوس ہو جائے وہ شیتانی کماں سے بڑا دل کھول کے پیسہ خرچ کر اور یہ بات اللہ نے شان جاڈا دشمن ہے اور اج تک انہوں دشمن سمجھے ہی نہیں اللہ دشمن سمجھتے وہ بچن کی کوئی تدبیر کر دے دشمن سمجھتے کہ ان کو دو دور ہٹ دے وہ دفا کر دے بگلیا ہے, گود اندر ہویا ہے, سرتے ہویا ہے شیطان ہر ویل کہ جے کسی اللہ دی راہ اندر کوئی پیسہ خرچ کر دیتا کسی صدقہ خیرات کر دے غریب کی مدد کر دیے نیک کام اندر کچھ دے دیتا یائے کو مل فقیر ہو جائے گا خرچ کردی کر ہے نا. لیکن ہے بہت بڑی دشمنی اللہ دی راہ اندر خرچ کرنے ڈرانے یہ فقیر ہو جائے گا بیا ہم لیکن جی کوئی بے حیائی اور برائی کا کم نظر آئے آ جے توں یہ چاہیں تیرے ہوئے دے بیٹے دس ہزار روپے دیا گیا اڑا رہے ہو تیرے بچے دیکھ رہے ہوسوا دی طرح اور یتیم کی طرح یہاں سے ماروہنی تو بچانا ہی پھر تبھی لے کے دے دیں ہمساائے کولو گیا لے کے دے تیرے بچے کسی تو کٹ نے بھیا امور تم بل پاک بے حیا اور برائی کے کام حصہ لین واسطے یہ بہادر بنا دینا شاید یہ مقابلے اندر اللہ اپنی رحمت کی بیان کرتے ہیں فرمایا ولہ ہویا جو کم مب فیرا تم من ہو و فلا اللہ تر وا کر دے کہ جی خرچ کرو گے تو ایک سے خرچ کر گنا معاف کر صدقہ و خیرات کرو گے تو آیا عذاب ہزار سال دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اللہ, ولا اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کل دو ہتھیار نے اللہ نے حتہ نہیں رکھا لا القضاء الا الدعاء اللہ اپنا فیصلہ بدل دے ہے. مسلمان دی دعا نہ دے. ایک خلوص اس دعا کرے کہ اللہ اپنے فیصلے بدل بدلے دنیا کی کوئی طاقت فیصلہ نہیں بدل سکتی اللہ اپنے فیصلے مسلمان کی دعا نہ بدل دے. ایک حدیث اندر فرمایا دعا سلا دعا مسلمان کا ہتھیار ہے ہتھیار موجود ہے لیکن استعمال کر طریقہ نہیں ہے اور نہ سکھ نہیں چاہنے چاہیں الاشا لا القضاء دعا, دعا دعا نل اللہ فیصلہ بدل لا یار البلاء اللہ کا آیا ہوا آزاد چل نہیں سکتا کن چل رہا ہے سد کے نل چلتا جی خیرات نل چلتا اللہ کی وعدہ دیں دے؟ شیطان تے دران دے مفلسی تو، تو، کہ غریب ہو ڈرا گا کنگال ہو جائے گا کہ ترغیب دلانے اللہ واہ جو کم مغ تیرا تم دن ہو اللہ تو تعداد کرد ہے کہ صدقہ و خیرات کرو گے سابق گنا معاف کر دیا گا آیا آزام چال دیا گا و لا جی خرچ کرو گے میری راہ اندر میری خاطر سے اور دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم جس مال میں سے صدقہ خیراک کیا جائے وہ کم نہیں ہو سکتا وہ مال کاٹنا نہیں جنہیں تو صدقہ اور قرآن اندر بھی یہی بات موجود ہے اللہ ویربس اللہ سود کا بیڑا غرق کر دے گا اور سداط والے مال نو بڑھا دے گا یہ قرآن تامنے بےڑا غرق ہوا یا نہیں ہوا سود کو تاج کمپنی کے جڑے جنگ شدہ لوگ نے وہ جدو کدی جلوس کٹتے نا مال روڈ سے ادھر ادھر گڈے گڈے دب بابے مائیاں مینو دیکھ دیکھ کے بڑی خوشی ہوں اللہ کیس واستے کہ میرے اللہ کا قرآن سچا ہے بڑے ٹاٹ کمپنی چاہیے لگا سن خاص طور پہ ریٹائرڈ لوگ پینشنر چلو جی اٹھارہ فیصد ملے گا بیسد ملے گا ین اللہ کا فرمان سچا ہے میں سود کا بیڑا رکھ کرات صدقات والے مار میں بڑھاوا تھا اولاد واسطے نیک رشتہ قرآن اندر فرمایا والا تم کل مسرکات والا ام تم مغ من من ایک مشرقہ عورت ہو دشمنا ہوسلمان ہوا پن چہل مشرقہ اس مشرقہ دے حسن و جمال نہ دیکھنا او دے مال و دولت دے پیچھے نہ جانا وہی کسی ہو چیز تو مروب نہ ہو جانا والا آما تم محا تیر نم مشرقہ تین ایک مسلمان لوگ مشرقہ خی رسرک ولا, ولا جبکہ مشرق مرد ہوگے بڑے روپے پیسے والا ہوئے بڑی دولت ہوگی وہ بڑے وسائل ہون ہو دے. مقابلے اندر ایک غلام مسلمان ہوے غریب ہوئے فرمایا کو ہزار درجے دے درجے کیوں وجہ بھی دس دا بلاہ یا مشرق عورت یا مشرک مرد ہو دے. او اپنے ساتھی نو دو کی طرف بلاؤں گا دو دخ کی طرف لے جان یاد رو نہ دنیا دے چند دن بے شک آرام نال گزر جان آرام و رانت نزر جان ایش و عشرت گزر جان نتیجہ کی ہے الا ایک یاد رو نار وہ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ جن اللہ تو جنہ کی طرف دعوت ہے کہ دنیا گزر جائے گی آخرت کدی ختم نہیں کی جی ہونی قیامت دن ایک ایسے شخص نو جی ساری زندگی آرام و راحت نال گزری ہوئے گی ایش و عشرت نل گزری ہوئے گی مگر اللہ کا نا فرمان ہوئے گا انو ایک نظر دو زخ دکھا دی جائے گی اللہ فرمان گے دنیا دا کوئی آرام دنیا دی کوئی راحت دنیا دی کوئی ایش و عشرت تین یاد ہے ایک نظر پورک دیکھنے ساری زندگی دا آرام کلس جائے کبھی کا اللہ کچھ بھی یاد دوسری طرف ایک مسلمان جدی جی ساری زندگی بڑی خصرت نال اور تنگی نال گزری جڑا جی بکھیا رہ کے پیاسیا رہ کے آسمان کے تلے زندگی بسر کر کے دنیا تو چلا گیا چیچڑے پہن کے گزارا کرتا رہا انہوں ایک چلکی جنت بھی دکھا دیتی جائے گی اللہ فرمان کے دنیا کی کوئی تکلیف یاد ہی کبھی تو اللہ کچھ بھی یاد نہیں سارا کچھ بول بنا یہ دا نار مسر بیوی ہوگی یا مسرک خاو ہوگی وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ ہوا دوڑ یہ اللہ جنت کی طرف دعوت دے اختیار کر لو ہوں جی دعوت کرنی قبول کر لو کس پاس جانا اس واسطے یہ بڑی احتیاط والی بات ہے کہ اگر ساتھی نظریات اندر مختلف ہوئے تو ساری زندگی جہنم کا نمونے بنی رہی یہ بڑا سوچن سمجھ کا موقع ہے اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے کہ تھی شادی کرو تنگی توں اسرت تو جریا جے نہ شادی کرو اللہ رزق کھول دے اللہ دین الٹا ہو گیا ابھی کہ پلے کچھ ہو گئے تو شادی کریے نا بچیاں واسطے ایسے رشتے تلاش کرتے فرنے ہاں جہاں کے گھر پڑے ہوئے ہو بچوں واسطے ایسا بچیاں لگتے فرنے ہیں جڑیاں بڑا کچھ نام لیا ہوا یہ اچھی حکم دے رہے ہیں کہ اگر تین ڈردو کہ سارے کول کچھ نہیں تو شادی کرو اے تو رزق خراب کریے تھوڑی قسمت کھولیے لیکن ایمان اور یقین کی ضرورت اللہ می دلوں جانوں قبول کر لئیے تاکہ دنیا اندر بھی اسی کامیاب ہو جائیے آخرت اندر بھی سرخرو ہو جائیے بیمار ترفو دی کچھ صحت واسطے دعا دیا درخواست نے نماز تو بعد کلو سے دل نال دعا کرو اللہ جمی صحت کاملہ مسلمان حطا ایک سڈے بزرگ نمازی گزشتہ جمعہ تو بعد ایتھے عموماً ایس آئی بیٹھتے ہوں سن انہوں نے میرے کو پوچھا کہ اج کل میری طبیعت بڑی قبر آ جاتی ہے سا میرا بڑا پھل جانا ہے میں مینو کچھ پڑھنے دسو میں انہوں نے کیا کہ تم بلڈ پریشر نہیں کہہ لگے تھوڑا تھوڑا ہے لیکن میں دوائی استعمال کرتا رہنا میم پڑھن واستے کچھ دسوں چنانچہ میں انہوں کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ بارے اندر فرمایا لکل کہ یہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے سی سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ دم کریا کرو چلے گئے جمعے تو بعد والی یعنی ہفتے والی رات ساڈے گیارہ بجے انتقال ہوئی نماز رہی نہیں کزا نہیں ہوئی پہت نہیں ہوئی اشاع نماز تو بچیا کو بیٹھے سن اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ادے کنٹے چ اپنے اللہ ملے انہوں واسطے مغتر کی دعا بھی کرنی ہے اللہ انہوں نے بھی اور باقی پوت شدگان بھی اپنی رحمت ماف کرنی ایک پیغام پروفیسر محمد مزمل اعظم شیخ صاحب کی طرف ہے کہ شیخ عبد الرحمان صاحب جمعے موجود ہوں کہ وہ ذرا جلدی کار نماز کے بعد چلے جان انہیں لپائی طبیعت خراب ہے وہ کار پہنچنا جلدی ضروری یہ پیغام ہونا باقی مسائل الحمدللہ للہ کربیے اولاد کے سلسلے اندر حقوق اولاد کے بارے اندر چل ہی رہے ہیں سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا ضرورت دے مطابق وقت کے مطابق رمضان قریب آ رہا ہے اپنے وقت دے انشاءاللہ بیان جان کسی دوست نے یہ اشارہ کی کہ بعض والدین اپنے بچیاں بچیاں نو بٹھا کے نال ٹی وی سے بڑے خوش پروگرام دکھا رہے ہیں انہوں کا کی حال ہو ہونا تربیت کر رہے ہیں اپنے حساب میں دنیا مذہب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے دنیا آخرت دی کھیتی ہے اتنے آدمی کھیتی بیج رہے ہیں کوئی قرآن حت دے کے بٹھا بیٹا پٹ میں سننا تے کوئی کچھ اور ان دے کے دکھا کے خوش ہو رہے ہیں یہ اپنی اپنی قسمت ہے انسان وہی ہے جہاں اپنے نفع اور نقصان اندر فرق کرے نہ پی باتیں قبول کرنا جائے نقصان کے معاملات کو جائے اصل انسان ہو ہے اللہ نے سانو سمی اور بصیر بنایا سنن والا اور دیکھن والا بنایا سوچن والا اور سمجھن والا بنایا ایک دیکھن سنن سوچن سمجھن کے بنیاد سے قیامت دن حساب ہو جانا ان وسرا ول کو آدھا کلو اولا اکا کان ان کن کی سنیا سی نس بسارا ان, اِنَّ کی دیکھا سی وا دل کیسو ہر چیز بارے اندر اللہ نے سوال کر لین آخری بات یہ ہے کہ سڈے ایک دوست کاری شاہ محمد سون اندر کلیال ایک جگہ ہے میں دوست ہیں تقریباً چالی سال نے اتنے ایک دن دستگاہ قائم کی وہ گزشتہ دن اندر آ کے وعدہ لے گئے سنجھ واضح کے مطابق انہوں نے اپنا ساتھی ایک بھیجا اللہ تعالیٰ تویق دے اس قسم کے کماں اندر حصہ دی سخت سڑک علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے وہ تھی ضرورت ہے واسطے کمریاں دی اور چیزوں دی اس سلسلے اندر تمام کام کرنا چاہیے سارے دوست دل, دل کھول کے حصہ لین